یہ جو بقیا تین رکو ہیں اکیس میں پارے میں آ رہے ہیں یہ جیسا کہ میں نے اس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہرات خطاب بھی ہے یا بادی اللہ آمن والا جو ہے جو مدنی صورتوں میں جو خطب کا سیگا ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہرات خطاب کیا ہے لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ دس احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر جد و جہد میں اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں اس کی تحریک میں اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لیے مسائب ہوں مشکلات ہوں تکالیف ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کے لیے کیا ہدایات سب سے پہلی ہدایت سو ہدایتوں کی ایک ہدایت افل ماحیہ اللہ من الكتاب تلاوت کرتے رہا کرو اس سے جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہ میں بھی مطلب کتابیں ربے کا لابل ماتے ہی ولند مند ہی ملکا وہی بات سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے اللہ پر جتنا یقین ہوگا اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا وسمر و ما صبروں کا اللہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے طرف ہو بے کم بطرف ہو اللہ اس کا ایک سلا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سلا اللہ کے ہاتھ میں ہے القرآن و حب اللہ من حضرت عبداللہ ابل مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے وزور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان کرو وا قسم ہوں اللہ جمیا تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو معیا کام الکتا عقیم صلاح اور قرآن کے بعد نمبر دو نماز قائم کرنا یہ نماز جو ہے عقیم صلاحطل ذکری یہ صورتحا میں ہم پڑھ رہے ہیں حضرت موسا کو پہلی وہی ہو رہی ہے پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر عقیم صلاحطری انصلاطہ انل فاشاہ ومنکر یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی بلا ذکر اللہ اکبر اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شہر یہاں ذکر کو نہ سمجھیں یہی ذکر ہے قرآن جو ہے از ذکر ہے ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا از ذکر انہن ذکر وہ لہو لہا تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے نمبر دو اقیم صلاح تلیہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر نماز ذکر کے لیے ہے آج تیسری چیز کیا ہے ادی معصورہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے نکل رہے ہیں تو دعا ہے گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے کپڑے بند رہے ہیں دعا ہے ہر کام کام کیجیے لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور رہے ہیں یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد اور اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے دیکھ ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے اتنا کتاب کن صلاحت المنق اللہ اکبر الحاط نہ ایک تو یہ ہدایت ہو گئی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو دوسری ہدایت والا تجاد الحل اللہ بلت جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو خوبصورتی سے کرو بات کو سمجھانے کے لیے کرو ان کی توہین نہ ہو ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانی تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ باقی بھی وہ جو کرتے ہیں اس اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو ان لذیذہ ضرور ہوں سوائے ان کے جو جرمے سے نا پر تل گئے اب یہ استثناء جو دو معنی میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کو سختی بھی کرنی پڑے کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ بٹ گرمی کے اوپر جو ہے آ ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا وہ لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے مسلمان سو گئے ہیں بھول گئے ہیں اپنے سب کو یاد دلانا ہے اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے وہ جو آمن نہ مل جاتی اس دلا دلاح سے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ اللہ و کو واحد اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کو اور ہے ہمارا الٰہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے ورنہ لہو مسلم اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے وہ قدار تحمد اللہ کتاب اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نازل کی ہے فن نظین آتے کتابی تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود و نسارا ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو, جو ایمان لا رہے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی استحضا بھی کیا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے عیسائی تھے اور ہم محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راہ وہ من ہاؤ لائے میو می اور ان میں سے یعنی مشرقین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور, اور بھی لا رہے ہیں یا لائیں گے وہاں یا جانوبی آیات نا اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں اب ایک اور دیکھیے دلیل اب یہ ایک حصہ جو ہے یہ دوسری دوری آ گئی ہے جس میں روح سکون جو ہے مشرقین کے ساتھ ردو کرا والی بات ہے مما کل کا تتلوم قبل ہی مل کتاب نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں بولتا خود تو ہوئی نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے ادر الرتاب المتل تو اس شکل میں تو جو اس کو باتل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے لہٰذا آپ کو راجیسی سے بھی تصنیف کر لی انہوں نے اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وما کن تلوم ان قبل ہیم ان کتابیں نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب ولا خط ہو بے امین کار نہ آپ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے لکھتے تھے ادھر الرطاب المبتل تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی بل ہوا آیات بینات الفیصد اللہ اعت العلم بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں وما اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم وکال علیہ آیاتوں میں رب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نادری چیز آتی ہے ان کے اوپر کو نشانیاں ان کے رب کی طرف وہی بات جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں کل انما ان آیات اللہ نبی کہہ دیجیے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ انما انا عنا نظیر المبین اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں اوللم ید سے ہی منا امز اللہ علیہ کتاب اللہ علیہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب ناظری کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کیا یہ قرآن موجودہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورتی بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ کیا یہ موجودہ نہیں ہے کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں اولم یکفہم تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں اگر تو حق کا تعلیم ہو ہدایت کا تعلیم ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے اولم یکسم اللہ امز اللہ کتاب ایلّہ علیہ ان نفیزالک الرحمت الم ذکر علی قومی یومن یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں اللہ بینی و بین قوم کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے یادم و محفوظ سما کے وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں وََین آمن بال اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان مان رکھتے ہیں وہ قفر اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں وہ استاج رغبل یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لیاؤ عذاب و اللہ حجر اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا لجا تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا وہ ہملہ یشرور اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا یہ تاجر اللہ عذاب یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے نوٹ کیجئے بہت لطیف بات ہے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں وہ نہ جہنما محیط بل حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محافظہ کر دیا ہو شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر برہی ہے جہنم نظر نہیں آ رہے ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے یوم جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا ان پر چھا جائے گا ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی وہ یقول و زوکو ماں کن پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی دو پہلے میں نے گنوائی تھی اتن ماحق من کتاب واقعات ونکر و رضی اللہ اکبر دوسری وزا تجاد العال کتاب اب دیکھیے تیسری یا عبادی الزین فیا اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راست کا یا آئے گی آگے چل کر یا عبادی الزین اشرف علے باقی یا آ من یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے یا عبادی اللہ بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے شفقت ہے اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو ان نارضی واسعہ میری زمین بڑی کشادہ ہے کیا معنی ہے اگر مکے میں تم پر تمہارا کافیہ تنگ کر دیا گیا ہے اگر بکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے چھوڑو اس مکے یہ ہجرت کا اشارہ ہے در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر چلے جاؤ اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ اور نہیں مزید تو پاتے اس جگہ کو چھوڑ دو یا الذین ان میری زمین بڑی کشادہ ہے فامدو پس صرف میری ہی بندگی کرو چوتھی ہدایت کل و نفس الموت دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے آج آ جائے کل آ جائے آج نہ آئے کل آ جائے آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرق پروگرے ذبح کر دیا ہے تو فرد کی جب چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا تو کون لو نفس آئے اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے آج نہیں تو کل تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خام کا اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ بات کروں اور اس سے مصالحت کروں سم میں لینا اور پھر تم ہماری طرح لوٹا دیے جاؤ گے پانچویں بات بزین صالح جنت ان ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم لازمن ان کو جگہ دیں گے او جنت کے بالا خانوں میں جو سورہ فرقان کے آخری رقو میں آیا تھا وہ کا یوز الغرف تھا ہوں انہیں گرفا بالاخانہ ملے گا تو منل جنت ہے مورافن جرو کے بادہ خانے ملیں گے جنت کے تجری منتا سے لندارو خالدین فیحا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے دے معجول العاملین کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا عج چھٹی بات ال صبر والا رب يتوکلون وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر تمکول کریں صبر کرو اور تمکول کرو دو ہی چیزیں ہیں جو آئے کھیلو صبر کرو برداشت کرو اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو اپنی ذات پر نہیں اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی فطانت پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں سارا توکل اللہ پر نہ مادوی اسباب وسائل پر اگلی ہدایت اور آ رہی ہے وکائی منداحمد اللہ تعاب نے رسک یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے, چاہو گے. بکائی میں کتنے حیوانات ہیں زمین میں لا نہ رزق کہا کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں انجیل میں متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واضح ہے اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے نہ وہ کاشت کرتی ہیں نہ ہل چلاتی ہے نہ بیج بوتی ہیں نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں نہ گتے بھرتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہے شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی تمہارا جو ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے لباس کہاں سے ملے گا جنگل کی شوشن کو نہیں دیکھتے کہ جتنا خوبصورت لباس اس کو اللہ نے دے رکھا ہے یہ جو بھی پودے ہیں اور جو پھول ہیں ان کے تو سلیمان بھی اپنی ساری شان شوقت کے باوجود تھا کو تھا جو اللہ نے کو دے رکھا غور کرو جو وہ زمین کی اس گھاس پھوس کو اور ان پودوں کو اس قدر حسین لباس دے رہا ہے عمدہ لباس دے رہا ہے جو ابھی ہیں اور کل نہیں ہوں گے یا یہ کہ کاٹ کر اور وہ چولہوں میں جلا دی جائے گی گھاس تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا لیکن تم یقین نہیں کرتے تو اور ایمان یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جائیں گی جتنا اللہ پر ایمان ہے اتنا ہی توکل ہوگا جتنا ایمان کمزور ہے توکل بھی نہیں ہو سکے گا بلدین سمرو والا رمبے ہوں گے توکرون وکائیتہ کا میرے کہا یہ سارے جو ہیں چوپائے اپنا رزق لیے نہیں پھرتے اللہ تم اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا وہ ہوا سمی العلیم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ میرا بندہ بھوکا ہے میرا وفادار میرا سپاہی میرے دین کے لیے کام کرنے والا مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو ہے اس کی کوئی ضرورت ہے وہ کس کے دل میں ڈالے گا جو اس کے لیے ذریعہ بنا دے گا اس کو اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد وہ دو دوسری کڑی آگئی کہ جس میں پھر اب وہ مشقین مکہ سے بولا ان سال تک وہ من خرا سماوات میں لرد قبر اور آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو یقول اللہ وہ کہیں گے اللہ نے فارنہ یو فکون پھر, پھر کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ وہ یا اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف تول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے ان اللہ بالکل نشائن نعیم یقیناً تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ لائن سالتا ہوں منظم وادے میں آتے ہاں اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے بس آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو کے بعد لقل وہ اللہ نے کیا بولے کہو پھر کل حب کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثر ہم لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت اکل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ ورثے کے لیے بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب, جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت بادشاہ لے جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک, ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا باہر نکل کر تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے پارسی سا ہے لیکن یہ کہ ان دارن آخرت علیہ الحیوان یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لو کانو یا کاش کے ہمیں معلوم ہوتا لو کنہ نالم کاش کے ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجیے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باس بادل موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم ہو کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشویش جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمینہ بھی ہوتا ہے چھوٹا سا ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ اب لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہو ہی نہیں سکتی ایک لامحدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا, کیا اس میں پروپورشن ہوگی لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدہ رکھے وہ فلفل پھر انہیں مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں میں ڈاب اللہ مغلسین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی تعات کو خالص کرتے ہوئے فلم نجاؤ البر اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف ادا ہوں یوشنکون تو پھر یہ رشر کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ یقروں بیمارتے ہیں نہ ہوں نہ شکری کریں اور کبر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی بھلے آتمت تعور تاکہ بس مزے اڑا لیں بس صوف پھر یہ جان لیں گے اللہ متأثر اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی او لم جعلنا یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے تو خط فرناظمنہ اور لوگ جو ہے اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد سے باقی عرب کے اندر تو ہم لوگ امن تھا ہی نہیں اف ابل بات نعمت اللہ فرو تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں جا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جب کہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصدیف کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی تو یہ اللہ کے کلاب ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس سے تصدیق کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ صفی جہنم مسول کافرین تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانا نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آج جو ہے پھر اسی سیزے میں لنادین وزین جاہدوفینا اہل ایمان کے دل جوئی کے لیے کمراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ لذین جہازین للہم سو بولنا وہ لوگ کے جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیاں دیں اشار کریں انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے مؤکد وعدہ ہے ہم لاز من ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف للہ دین سو بولنا وہ ان اللہ اور یقین اللہ تعالی ساتھ ہے اہل احسان کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن منھن لگانے کے لیے تیار ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائید ساتھ ہے بارک اللہ لی فی وفکرانی العظیم و نفا ویا کو ملایا تو حقیق